وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مشغل الأمور مهدفاتها وكل مرزة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يزع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ضل وغضى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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري رحل رقبة من لساني يفته قولي مما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالحمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَا كَانَ إِذًا قَوْلًا بَاطِلًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ ۖ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ وَآتَاهُ الْبَاقِيَةَ مِنْ نَفْسِهِ ۖ وَآتَيْنَاهُ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَمَا كَانَ الله تعالى عليه وسلم قالوا لقد جاءنا نبي فقوموا قرار الحديث جاء في هذا ان أعظم الاجيال عند الله يوم الظهر في نسيب سب سے بڑا جب آحدم الجاز لربانی کا دن اور دور اگر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ایک دن سے کی ہوئی تفریح دیا اور ترتیب سمجھائی تاکہ جا حدیث کے سارے ہیں ان سب غیوم سندر تمن ہر कौन इस दिन का आगाह इस दिन की इब्तिदा नमाज के दरए है एवं नदरियत वीर बाह में जाकर नमाज पढ़े तुम नرفع अपने घरों के वालो सएं तमाम हजर और कुर्बानी करो पैगंबर साहब تو اس دن کا آغاز کسی طرح کرے گا کسی ترتیب سے کرے گا مقدم اثار سنت رہا اس ہماری سنت کو بڑھا لیا ہماری پر عمل کر لیا جتنی خوش نصیبی ہے وسلم کے مبارک طریقہ پر آرام مبارک سنت پر عمل کرنے کا اللہ مبارک نے موقع دیا ہے یہ وہ طریقہ ہے جس پر پگمبر آنے سلاق میں جنتی دکھا رہا مر ادارے سفا رنگ امیر اگر گرام نے کہ جو میری حساب کرے گا وہ جنت میں جائے گا پگمبر والے کلاس افراد نے سرایا سمجھ اٹھارہ سنگا اس جن کو اس طرح اس محض پر گزارنے والے انسان نے ہماری سنگت کو جا کری کو اپنا لیا جو میرا کریتا نے اصلاح کو اسلام مسلما ہاں ہمار یوم نہ ہوتے اس دن انسان بہت سے کام کرتا جتنی مرضی میڈیا کرے جتنے مرضی میرے کام کرے لوگ ابھی اس میں علوم ہے لہٰذا سوئی بھی بڑی سے بڑی بیٹی چاہے اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر سو لیکن اللہ کے نزدیک ایک دن کی تمام بیٹھوں میں سے تمام عبادات میں سے جو سب سے زیادہ پسندیدہ بیٹی ہے اور پسندیدہ عبادت ہے وہ ہے احراس دن کومانی کرنا راکہ اس دن اس عمل سے اچھا اور وہی عمل ہے ہاں ایک حدیث میں رسول حکرم صلی اللہ علیہ نے بڑھایا کہ ایک عمل ایسا ہے اگر وہ عمل انسان اس دن کر لے وہ عمل سب سے بہترین عمل کروائے گا کہ ایک حدیث میں استعمال وہ عمل یہ ہے کہ ان لا دفعہ راحل ہاں اگر اس کا کوئی رشتے ناراض ہے لوگ پہ گھر جائے اور کلا رحمی کرے اس ناراضگی کو اور تعلیمات کو اس انتظار کو ختم کر دے سو یہ عمل سب سے بہترین برمبرائے راست رام نے سنایا وہی مہانواسی گوانت جو کرونے ہے وہ اچار کا جانور علامت کے دن آئے گاڑ ہے جانور کے اپنے بال لے کروں لہا اپنے سیگھ لے کر وہ ادوار کے اپنے کر. اپنے تا لے کے سور ایک سندر ناخ مہاراجا کنڈ نے ان چیزوں کا ذکر کیا وہ چیزیں استعمال نہیں ہوئی عام طور پہ ٹین دیا جاتا ہے جب یہ چیزیں بھی آئیں گی آتے جو کی استعمال میں آتی ہیں وہ پیڑے آئیں ان کا سلامت آم ہوگا وہی جانور دوبارہ تحمت علامت کے دن آئے گا ان فارم کے اس عمل پر وہ ساحل بن کر آئے گا نہ ہی والا بن کر رہا ہے ان کے پرواہ غریب میں بنا ہے پرواری کے جانور کا ہو ہو منل نا کہ بقول ماں لایا جاتا ہو کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تارہ کے نزدیک بڑا اردا مقام آپ کو اللہ تبارہ کا زمین پر گرنے سے پہلے اس امر کو قبول کر اور قبولیت کتنی جلدی آتی ہے حالانکہ گری گرنے میں اور زمین پر کچھ خون کے سہوسنے میں کتنا وقت اس وقت سے پہلے اس عمل کو قرآن کرنے کا ہے یہ اما ہمارے بتایا کہ محتب کی دلیل اس عمل کی پسندیدگی کی دلیل اس حدیث کے اخیر میں کمار اخیر میں رہا خود ہو کر اللہ کی راہ میں قربانی دیا کرو انتہائی خوشی کے ساتھ دل میں کوئی تنگی نہ ہو کوئی ملان نہ ہو اپنی منہ وہ لوگ بڑے با صحافت ہو وہ سنت پر عمل کرتے ہیں روزہ شہید ہونا کے دل کم ہوتے خاص طور پر منکرین حدیث وہ سنت کو اپنے کام و تکلیف نشانہ رکھ اور ان کی تنگی کا باعث صرف یہ ہے کہ انمبر والے کلاس وسلام کی سنت کا ذکر ہوگا وہ ہم مان حالانکہ سہانگ میں رکر ہے امریکہ ہونے کا منت خرابی و موسیقی وہ مہیا یا نماز ہندو ہوتی رہا نہیں عام طور پہ ایک کیا جاتا ہے تو یہ مار کا زیادہ ہے جانوروں کو سرا کر کے اس قدر مار کو ضائع کیا جاتا ہے حالانکہ یہ ہر جس مار کا بیا نہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اس قربانی کو اللہ کا امتحان سمجھنا چاہیے اور ہم جی انل خواب بل کیوں انداز تمہارے بالوں میں کمی کر کے ہم تمہارا امتحان لیں ان سے انسان تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے تبارا نے ان جنت کا سامنا کیا ہے اور دو چیزیں لگائی ہیں ایک تمہاری جان اور ایک تمہارا بھاگ اگر یہ مار کا بیاہ ہے اسلام کے بہت سے ارکان اور بہت سی عبادات اسی قانون کے ذریعے ختم ہو جائیں آج پر اس سے زیادہ خرچ ہوتا ہے اور آج کے مگر ہوتا ادوار انداز الدئی مجھے سکا رہی را مالی سے کہیں زیادہ مال اس حد میں خرچ ہو اگر یہ کہہ دیا جائے تو یہ مال غریبوں کے کام آئے ویواؤں کے کام آئے گا. تو حج کی مشروعیت ختم ہو جاتی ہے اصل چیز یہ ہے کہ امن ہزاروں کے باہر آئے اور مالی ہر قسم کی عبادت کے ذریعے ہمیں آ پائے ہمارا امتحان کچھ عمارت مالی ہے کچھ حالت حدنی ہے اور کچھ لباسیں ایسی ہیں جن نے جان تک خرچ کرنے کا واقعہ جہاز کرو رخ مسول ہی ہم اللہ کی راہ میں جہاز کرو اپنے نالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ مال کا براب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کا کاروبار کچھ تو پورا ہاتھ اس دن کا انتظار کرتے ہیں。کیا یہ ان کی پرورش کا ذریعہ نہیں ان کی پنجاب کو کامیاب کرانے کا ذریعہ نہیں کیا یہ ان لوگوں کی کخارت نہیں یہ مال کا ویو نہیں اصل چیز یہ ہے کہ شریعت جو اللہ نے بھیجی اور ہرے مسلمت کیا کہ ہم اس کی تعلیم کریں اسے اپنا ما آتاش کو مسور و فخر مانا بھنگ ہوں جو چیز تم کو میرا پگمبر دے اس کو لے لو اور جس چیز سے میرا پگمبر ہو کے اسے رک جاؤ انسان اللہ سر کے اس فرمان کی حقیقی تقریر بن گئے جو سب قرآن کی کسی رایت کو سن کر یا سرمبر ہے اس رات و سلام کی کسی حدیث کو سن کر یا پڑھ کر یہ سوچنے لگے یہ سوال کرنے لگے اس میں حکمت کیا ہے اس کی غرض و حالت کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہ یہ سوال کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن اس شخص نے اپنے لیے گماشی کا ایک دروازہ کھول دیا تو کسی بھی وقت اس دروازے میں حاصل ہو جائے اگر کسی ایک سمان پر یہ سوال کرے گا تو کل کسی دوسرے پر کرے گا حقہ سے اس کا دماغ خراب ہوگا اگر وہ اس حکمت میں داخل ہو گیا اس کی قلت کیا ہے سر کو بھائی کیا ہے جان کو ابلیس کو اس کی عبادت سے اس کے علم اور اس کے تخبہ سے جنوں کی خط سے نکال کر فرشتوں کی خط میں داخل کیا میں ہے سارن سن وہ جنہوں نے اپنی فطرت کے اعتبار سے اپنی حلکت کے اعتبار سے اپنے علم اور اپنی عبادت کی عبادت وہ سرسوں میں داخل ہوا اور اس کی دلیل یہ جی ہے کہ اللہ دارا نے سرسوں کو حکم دیا تھا کہ تم سب کرو اور وہ بھی حکم میں داخل ہوا تھا مہاراج کہ اس کا چھوڑ دو لیکن اللہ کے ایک فرمان سے اس نے علت پریاست کرا کیوں کروں ہر مندر ہو میں اس سے بہتر ہوں الگ دن کا حلقہ میری شرکت آج سے ہے اور آدم کی شرکت مٹی سے ہے آگ اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہو جو چیز اوپر ہو دو چیز ہو ہونا کے سامنے کیوں کرو جو اس کا احتراج اللہ نے فرمایا اور اتنا ادائیگ ناناسی علاج میں تھی تم اپنے اس احتراج کی بناثت نیامن تک کے لیے میری پرچار کے مستقبل کرو آلہ ہر قسم کے سوال کہ ہر بار علمت کا ریاست کرنا ایک پیغام کے راستے پر چلنا ہے اور تماہی کے دروازے کے کھونے کے مساجے میرا حصوبہ یہ ہے کہ کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو حدیث سے ثابت ہو تو اس چیز کے لیے سب سے بڑی علمت اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ قرآن یا حدیث میں موجود ہو اس کا آسمان سے ناول ہونا قرآن یا حدیث میں موجود ہو رہا ہے. یہی سفل ان کی سب سے بڑی ہمت آج کی دنیا کی طاقت اس ریاست کو اور اس حقیقے کو توڑنے والی اس لیے کہ کوئی حقیقی حدا سے بڑھ کر حسمت کو جاننے والا کوئی نہیں محمد الخون موافل یہ ایک محلہ ہے ان دنوں کو جاتا ہے کہ خون بہایا جاتا ہے جانور زباں جاتا ہے میں دیا جاتا اسی اور ابا کے خود مت کے خدمت ایک بہت اخبار اور ایک تناخ کا بات مہارا شرام کی ایک تنا سور سندم ماہ رام سندم کے پاس آئی اباڑ محاسم کو بانی کیا نویلام کا تمام یہ تمہارے ساتھ ابراہیم اسلام و سلام کی سدرت تمہارا نے پھر پوچھا رسول اگر ہم قربانی کرے تو ہمارے لیے کیا اجر ہے اس پر کوئی سواب سے گا کر سگمبرانے اسلام و نے فرمایا کہ ہر سال کے قبل ایک میٹنگ میں وہی کے جانور کے ہر سال کے لیے ایک میٹنگ بہبا جام نے ایک اور سوال کیا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا کتنے تکمیل ہو اور کتنے ہمیں سوچنے یا غور کرنے کی ضرورت ہو یار اللہ اللہ لاکھ اینڈ جس جانور پر قو ہوتی ہے اس کا کیا ہو گرم اسلام اسلام نے فرمایا کل نے سارا اون مارے جانور کے اون کے ایک ایک روح کے ڈرنے کے اتنا ہی نسان تھا کس طرح انسان کو اجر دیتا ہے تو گردے کے یہ عمل اخلاص کی مقصد اخلاص کے قانون کو عملے دان لو ہر عمل کے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور کل کے کبن ہے اپنے رب کے لیے نماز کرو اور اپنے رب کے لیے قربانی دو ایک بوبی کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے پورا حل اے اے حق اللہ کے لیے ہونی چاہیے ہو بھی لیتی ہو بڑی بیٹی ہو اللہ کے لیے ہونی چاہیے اگر خیر اللہ کی آزش آج کوئی بیٹی کرتا ہے اسی کو دکھانے کے لیے اسے ایک قیامت کے دن اس انسان کے خلاف اجترا خدائے اگر سے اسے سوال ہوگا ضبع ملے گا اللہ زندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اخلاق اور ان لوگوں کی نماز اور آخ کیا کیجیے کہ میری زندگی پوری اناج میری نماز اور موسو کی اور میری قبارت لکھا ہے یہ ترجمان ہے بدلی عبادت سے اس میں تمام بدلی کی ترجمانی کے ساتھ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میری تمام بدلی عبادت اور کی اور میری جی ترجمان ہے مالی عبادتوں سے ہوا کہ میری تمام مالی عبادت میری تمام سبھی عبادتیں اور میری تمام مالی عبادت اب کوئی عمارت بھاسی نہیں رہی عمارت یا سبمی ہوتی ہے یا مالی ہوتی جو ایسی عمارت کتنے سدن بھی ہو نوٹ بھی جیسے حج ہو رہا ہے اس میں تمام عبادت جا رہے کوئی تو ہم باقی نہیں بچا لیکن دل کی فرمایا وہ میری ساری زندگی اب کوئی چیز باسی نہیں بچی لیکن پھر, پھر فرمایا لینا بھی فرمایا اور میرا مندر تھا اب کوئی پہلے بات نہ کریں ناسوار کوئی زندگی والوں سے مندر جا رہا ایسے مندر کہہ دیجیے ساری کی ساری چیزیں اللہ العالمین سے غالم اللہ کا خطور نہ ہوا سمانا بالکل اللہ تمہارے تمہارا کو تمہاری قربانی کے جانور کا خون نہیں پہنچتا اس کا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ جو چیز کاستی ہے وہ ستنا اس جانور کو دیکھنے سے پہلے تمہارے دنوں کو دیکھ اس کے پیسے لگ جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ کتنے جانور گما کرتا دس ہے بارہ ہے بیس ہے یہ ہر روز تباہ کرتا ہے یہ چیز بات اس سے دل کی جا کے اچھا تم بلا الا امبان تم ولا کے اندر واقع اللہ تمہارا سب حالا اس کی پہلی نظر تمہاری خدموں پر نہیں پڑتی تمہارے بار اور دولت پر نہیں پڑتی تمہارے قسم پر نہیں پڑتی تاہر پر نہیں پڑتی ولا کی اندرو علاق اس کی پہلی نظر تمہارے سروگر جو تمہارا سارا عمل تمہارے حلفی کی احیلیت سے متبد ہو گئے وہ انسان حضل فیب ہے وہ ایک نیکی کرے اس کا کیسا کرتا لوگوں کو دکھا دے سمجھ اس کے حلفی کی احیلیت یہ ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے یا نہیں میرے اس عمل کی تعریف ہوتی ہے یا نہیں یہ انسان ستی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے اس کی نیکیاں درخواست ہمارا گرام جتنا ایک اچھا پرسات کر رہے تھے اتنا خاص اتنا ہوگا اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی لوگ کو ساتھ کو دیکھتے ہیں وہ جنگ کو دیکھیں گے اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور ابھی تک نے وہ جہنگن کا دراحت کو فکر کر کے مجلس میں آگا آپ کے سماج آواز اپنے فکر کریں گے فکر اے ہاتھوں آیا میں کو بتاؤ ایک ستنا ایسا ہے تو اس دنیا والے سدار کے سیکنے سے بڑا ہے اس سجاو کے سیکنے سے بڑا آپ نے سوچا دو کا سکنا ہے جو آب بجاؤ کے سیکنے سے بھی بڑا ہے ہمبر نے اسلام میں فرمایا ہے اور بہترین جو سب وقت میں سما کا مگر راہنا تو چار کے ستنے سے بھرا ہے ایک انسان نماز پڑھتا ہے یہ نماز تمام احمد کا سردار ہے نماز سب سے بڑا سردار کیسے ہوا مناظر ایک انسان نماز پڑھتا ہے وہ صحیح صحیح جی کو اور نماز کے دوران اپنی نماز کو تھوڑا منورنجن کرنا شروع کر دیتا لمبا قیام بناتا ہے جیسے رو رہا ہو ہوتے لمبا رخو اور بڑی بوائیں بنی جا رہی ہیں کیوں لما نظر نہیں اس لیے کہ وہ اپنی لماز میں یہ محفوظ کر دیتا ہے کہ خلا شخص مجھے دیتا خلاح شخص کی نگاہ مجھ پر لہٰذا کو اپنے عمل سے متعین کرتا ہے کہ ہم نے خلاف اسلام نے فرمایا کہ اس انفان کا یہ میرے لکڑی سرچار کے چکنے سے بڑا زیادہ ستر یادہ ہلاکت پر سباہی کریں ایسے انسان سے عمل بے کار ہے اللہ کے لوگ کوئی فائدہ نہیں ایک شخص اگر اپنی پوری عمر علم کے سامنے تو حامی میں گزار دے لیکن نیت یہ ہو کہ میری ان کے چرچے ہوں گے لوگ میرے نام کے ساتھ اللہ لکھیں گے آری لکھیں گے خاص نیت ہے ابھی جاتا ہے قیامت کے دن اس انسان کو سب سے پہلے بلایا جائے گا اور خصوصوں کو حکم ملے گا کہ اس اندامہ کو سب کو میں نہ ملا علم کو پڑھایا بھی پڑھایا بھی لیکن اس نیت کے ساتھ کہ مجھے انگامہ اور پڑھاما دیا لیکن اس لیے کی جاتی ہے دلی گاڑ کے بعد آگے اللہ تبارہ بتا رہا اگر کسی کو ہر کی کا خوش دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو حاجی صاحب حاجی صاحب کہلانے سے ظاہر ہے جب حاجی کہا جائے گا تو یقینوں نے ایک بڑائی پہ جاؤ ہوگا اور دوسری چیز یہ کہ اس عمل کی نیاداری ہو آگا اس عمل کو ضائع ہونے سے لکھا ہو, دو حاجی صاحب یا کسی کو کہنے کو عام طرح لے کے چرچا ہوئے یہ جائز ہے پھر ہر چیز کہنا پھر نمازی بھی کہافی بھی کہہ یہ رو و باہر بھی کر لو صرف ایک بیٹی کو چھو پکڑ دیا یہ خفیہ ہونی چاہیے دکھا کر تاکہ ویاس آریک صبح سے دور ہو دی. حریف آتا ہے سیامت کے دن جو بھاگ کے میدان میں بڑی گرمی ہوگی پانی نہیں ملے گا کہ اندر کی گرمی مٹھا کر کھایا نہیں ملے گا کہ باہر کی گرمی کو دور کر سکے اور دن بھی پچاس ہزار سال کے برابر ہو پھر اس کے بعد راحت کی کوئی امید بھی نہیں ابھی حساب ہونا قرض و شکار حرارت سے پیش ہونا اتنا کٹن دن ہے اتنی کسم دھاتی ہے السلام و اللہ نے فرمایا کہ کچھ انسانوں سے اللہ عبارت بتانا رکھ بلائے گا آواز دے کر اور کہے گا میرے عرص کے فائدے ہو گئے اتنے اللہ کے عظیم بندے ہیں ان میں سے ایک انسان وہ ہے ربرم فٹر اللہ عالیہ صفا بتایا تھا انسان تنہائی میں بیٹھ کر حالیہ خاص طور پہ تنہائی کا ذکر یہ نہیں کہ مسجد میں آ کر مہراب کے پاس بیٹھ کر لوگوں کے بنیاد دے وکر اللہ حال تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور یاد کرتے کرتے رو پڑے اس کا یہ رونا آپ کو بہانا اللہ کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو یہ لوگ یہ دیکھیں اور کہیں کہ یہ رو رہا میرے پکوا کی تعریف کر رہا ہوگا اب مل لکھا ہوگا یہ بڑا کچھ بھی انہیں ان کو یاد کر کے رو گا بھی جتنا ہو نہ کروں میں بیٹھ کر اللہ دا کو یاد کرے اور روا پڑے پڑھا کہ اس انسان کو قیامت کے کرم اللہ ہمارا بنانا اب بلائے گا اور اپنے عرصے فائدے ہمارے والے ان کو سب بات وہی طرح دو آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اتنا سباہ کے خرچ کرتا ہے شمار رہو نہ اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہ کر سکے کہ گائے ہاتھ میں کیا ہے اتنا شبہ کر دیتا ہوں کے اس انسان کو بھی اللہ خبر اپنے عرق کے فائدے تو دینی دو ہے ایک نیٹی اور دوسرا اس لیے کو چھپا کے یہ مرضی لیٹی اللہ کے نزدیک بڑی محول اس لیے ادیس میں آتا ادیس ہے کنسی ہے نیٹیاں تو بہت سی ہی ہیں روزہ نیٹی ہے حج نیٹی ہے سکاٹ نیکی ہے, ہے نماز نیٹی ہے و ہمارے عمارت کے دین کے ستو لیکن اللہ تبارک نے ان تمام بیٹھیوں میں سے ایک بیٹی کا انتخاب کیا وہاں کا روزہ میرے لیے الدی نہیں میری اور میں ہی اس روزے کی جواب دوں ایک لے کو ان تمام بیٹو میں سے منتقل کروں اس لیے کہ روزہ جو نیکی ہے اس میں ریاکاری کا کوئی فائدہ نہیں وہاں لے کے انسان اپنی زبان سے چرچا کرتا کہ آج میرا روزہ اب کو ریاداری آ سکتی ہے لیکن جب تک یہ زبان بند ہو کسی کو علم نہیں ہو اس لیے اللہ نے ان تمام بیٹھوں نے انتخاب دیا اور دربایا کہ یہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جواب دوں تو قربانی یہ ایسا عمل ہے جس میں ریاداری کے مظاہر دیکھنے لینے آتے ہیں جواب دیا جائے صاحب کو تھک دیکھ جانور کی اوجھڑی دروازے کے ساتھ رکھی جائے کہ سب کو عمت ہو کہ اس گھر میں جائز نہیں اور بھی اگر یہ خیال آ جائے یہ جی خیال جی بری نت آ جائے تو قربانی کا سوال ختم ہو جائے اس لیے ریاست آئی کہ مزاح سے بچنا سر بھی حضیب کی طرف واپس آئیے رام نے شمبر اسلام سے پوچھا ہاں ہاں نہیں قربانی کیا تو اسلام نے فرمایا تم نقوی ابراہیم یہ تمہارے ابراہیم کی فرق اور یہ وہ ماحول ہے جس میں ابراہیم بڑے اسلام اسلام کی سیرت اور آپ کی زندگی پر روشنی ڈالنے کا سب ملتا ہے لوگ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کل آیات ہم قانون سے پڑھیں جن میں اپنا سماج کے دوران ابراہیم علیہ السلام کی تیرت اور آپ کا بتا قربانی ہم کرتے ہیں ان کی سنت پر کرتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں جو ان کا پیار تھی ان کے کردار میں کافی وہ بھی پڑھے ان کو بھی غور اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنائے جو انہیں اللہ مبارک بتا رہے پوری طور کے لیے محمد الرسول اللہ سبار فنگم کا نمونہ دے تمہارے لیے آپ کا وجود نمونہ ہے اور کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کتابیں داری کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطار خاص کے حکم دلا کہ آپ ان کی ملت کتابے داری دھاڑی اس لیے کہ ان کے جو ہے ہیں ان کی سیرت اس سیرت کا تناخت آپ نے یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا موسم چندہ کو کس میں تحید کے راستے کو پورا کیا براہ کے بعد حاہیم علیہ السلام امت کے دے والے ایک مانا یہ کہ جو کام میں ہو راب میں ہو وہ ان کی زندگی کی ایک ایک حرکت زندگی کا ایک ایک عمل راب میں تھا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو اللہ کی کتاب سے خارج ہوا کے بارے میں وہ اس لائق ہے کہ ان کی جائے اور قمت کا دوسرا نارا یہ اگرچہ بتاؤ وہ خردے کا حص ہے لیکن اپنے کردار اور اپنے محافظ میں خاص کی ضرورت وہ اپنی طرح ایک گمت مانا جی کہ انسان کی لہج اس کا عمل اس کا وقل اگر ٹھیک ہو تو اس کا اکیلا ہونا کہ کوئی نقص یا کوئی ایڈ کی بات ہوئے سے مانگے اس بات ہو اس کا تنہا ہونا کہ قبائل اس کے لیے ایڈ کی بات ہو اور وہ پوری سائے بات ایک طرف ہو اور اس کا مرحج ہو اس کا نقل اللہ کے سبام کے خلاف ہو تو ان کا پوری امت ہونا ان کے لیے سائے سے مرامت ابراہیم میں اسلام ایک تھے لیکن اپنے محاسن کی بنا پر تو پوری امت اور پوری امت اگر ایک طرف ہو پر وہ محاسن نہ ہو وہ اور نہ ہو تو ان کا پوری امت ہونا اللہ کے نصیح کوئی مقام نہیں میری تاریخ نے بھی وہ ریت کے دکھ کو سانس تاس کر دیا اکثریت کے دکھ کو ہمارے پاس اکثریت ہے ہمارے پاس سماج ہمارے پاس سماج عظم ہے بک کو توڑ دیا نیت کے نصیب سب سے بڑی فخر جو ہے سیت ہے وہ اللہ کی صحیح کو حاصل کرتا ہے وہ اس کو اپنائے گا وہی حق پر ہے چاہے وہ اکیلا کا متبادل وہ اللہ کو بدی کا دوسرا نارا خوات ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کا خاص وہ کی مدید یہ بھی اس کا مانا امداد بنانا پتا رہا کی فلم بداری کرنے والا راتے پوری تیڑ رات کے پڑھنے اللہ کا حکم آتا ہے تو گھر چھوڑ دیتے امبا کا حکم آتا ہے تو پوری قوم سے چکر دیتے امرا کا حکم آتا ہے تو نمود و حق کی آنکھوں میں آخیں ڈال کے رقص کو تحریر پہنچاتے حالانکہ وقت کا دان حکومات لیکن کوئی پرواہ اللہ کا حکم آتا ہے تو اپنی پڑھائی کو نہیں دیکھتے وہ ہارا پکڑ کر خطوں کو نتیجہ میں آخرا کر یہ لوگ میرا حکم کیا کریں گے یہ حصہ اللہ کے مطلب اللہ کا حکم ملتا ہے تو خیر خواہ بچے کو جنگل میں سلح دے وہ ہند پر پاس کرنے والا پوچھا کر رہے ریا بان میں اس جنگل میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کو پوچھو کسی علمت کے ساتھ کوئی علمت اللہ کا حکم سب سے بڑی عمت اللہ کا فرمان یہ سے بڑی حکمت بچوں کو چھوڑ نے پوچھا کہ یہاں تیس اور کے رہے عورت پر نہیں دیکھا لیکن ٹھیک خان بچے پر نواہ کر جائے اور مبلیہ تبدیل نہ ہو جائے آنکھوں میں آنکھوں ہے کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جا کہ اگر اللہ کے خود کر کے جا رہے دلد دلد دلد دلد دلد دلد دلد دلد تو اللہ دارا اپنے بندوں کو بھایا نہیں اور اللہ جو حکم کی تاہمی اگر آتا ہے کہ اس آگ میں پوج جاؤ ایسی آگ مزید تعریف دیکھ نہیں کر اللہ کے مقیر فرمان سے فرما بدار وہ تو ملک بیٹے کو زبا کر تو تیار ہو بیٹے کو صدا کرنے سے بھی تیار ہو گیا نہیں ملکا کہتا پیسی قلت کیا ہے پولیس کی بات نے اپنے بیٹے کو بھی زبا کیا وہ بڑی سکاوت کی بات ہے لیکن نہیں وہ اللہ کے دندے وہ موافظ تھے اللہ کے تابے فرمان سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا فرمان ان سے بڑی اتنا بڑی کوئی حمت نہیں کوئی ہمت نہیں ہر کام کے لیے کردار ہے اللہ ہمارا نے ان کے کردار کو اپنی اس مقدس کتاب میں محفوظ کروں تم متن سال بڑے صابے فرمان کو غرم نتن نے دوسرے میں سے نہیں دوسرے سے بڑی کیونکہ توحیب اور صرف ایک مقام کو اتنا نہیں وقت اور مشرق ان دونوں کا اجتماع ایک مقام پر ناممکن ہو توحید بوٹا ہو توحید خالص ہو عقیدہ پہاڑ کی طرح سہولت ہو تو وہ انسان کی کسی ایسے انسان کے ساتھ رہے ایک حد کے نیچے رہے جس کی عقیدے میں کمزوری ہو عقیدے میں ناقصی ہو یہ نا ناممکن ہو خان میں تم نے مسرے کے خوشی عید کے قریب سے امرے کے غریب سے ابراہیم اسلام کا اقتدار وکلا ان شاء اللہ آئندہ تمہیں زیاد آئندہ ہمیں دل حجا کی مشروعیت ہے یوم المحر کی یوم اس مشروعیت سے فیملی طور پر محدود اور مستفید ہونے کی تو اپنی پتا سنائے اور